پہلے میں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہیں رب العزت نے اس سال فرید حض کی توفیق تھا فرمائی اور وہ اس ذمہ داری سے عہدہ براہ ہوئے یہ الگ بات ہے کہ یہ ذمہ داری بہت سی ذمہ داریوں کو لے کر آتی ہے جیسے شادی کرتے ہیں نا بچے کی تو کہتے ہیں جی باپ نے فرض ادا کر دیا لیکن جس کا فرض ادا ہوتا ہے اس پر بہت سے فرائض چڑھ جاتے ہیں وہ ایک فرض بہت سے فرائض کا مجموعہ ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے آپ کو جو توفیق دی ہے آپ پر جو فضل کیا ہے آپ کو جن مقامات پر لے کر گیا ہے اس میں اب آپ کا امتحان یہ ہے ذمہ داری یہ ہے کہ ان جگہوں کو بٹا نہ لگے جب کوئی آدمی داڑھی رکھ کے برائی کرتا ہے تو گالی ہمیشہ داڑھی کو پڑتی ہے جب حج کر کے برائی کرتا ہے تو گالی ہمیشہ حج کو پڑتی ہے جب کوئی آدمی کسی جماعت میں شریک ہو کر کوئی زیادتی کسی کے ساتھ کرتا ہے تو پلٹ کر گالی اس جماعت کو ملتی تو ایسا نہ ہو کہ ہم ایک حج کر کے ایسے کام کریں کہ بہت سے مستقبل کے حاجیوں کو روک دیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی بڑے نمازی دیکھے ہوئے ہیں یا بڑے داڑیوں والے دیکھے ہوئے تو وہ کسی نہ کسی داڑھی والے یا نمازی کے ڈسے ہوئے ہوتے ہیں وہ نہیں بولتے ان کا بولتا ہے تو اب ہم پلٹ کر آئے ہیں تو ہمارے امارد یہ بتائیں کہ ہم حاضر ہیں اور اس کی پہلی شرط جو وہاں رکھی گئی تھی وہ یہ تھی وہ للّہ ہے اللہ کے لیے جسے حضور نے فرمایا تھا من آطا لبا للہ و ابغلّہ قدستمان تو یہ للہ کی گردان شروع ہو جاتی ہے آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو پتا ہے میں اللہ کے لیے نکل رہا ہوں اس لیے کہ سفر کا مقصد نہ تو درم بنانا ہے پیسے کمانا ہے نہ ہی اس کا مقصد سیر کرنا ہے دو ہی قسم کے سفر دنیا میں معروف ہے یا کہیں وزٹ کے لیے آدمی جاتا ہے سیر و سیاحت کے لیے جاتا ہے یا درم ڈالر پاؤنڈ کمانے کے لئے نکلتا ہے گھر سے اور اس کام میں یہ دونوں چیزیں شامل نہیں ہیں یہ للہ علی عال یہ اللہ کے لئے نکلنا ہے کہ نتیجہ میں پھر آدمی اپنے روٹے ہوئے جو ساتھی ہوتے ہیں رشتے دار ہوتے ہیں ان کو من، مناتا ہے جن لوگوں کے پیسے دبائے ہوئے ہوتے ہیں حقوق دبائے ہوئے تو ان کو ادا کرتا ہے تاکہ جب میں اللہ کے پاس جاؤں تو صرف اللہ کا ہی حق میرے ذمے ہو لوگوں کے حقوق نہ ہوں اور میں وہ بخشوا کر آ جاؤں اس لیے کہ اللہ اپنے حقوق بخشتا ہے لوگوں کے معاملات لوگوں کے سپرد وہ آپ نے خود بخشوانے ہیں ان سے معاف کروانے ہیں آپ تو جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو اسی نیت سے نکلتے ہیں اور پھر ایک حد آتی ہے جہاں پہ جسے نکات کہا جاتا ہے آدمی اپنے اپنا وہ نیشنل ڈریس جو ہے اس کا وہ اتار دیتا ہے شلوار قمیض والا شلوار قمیض الگ کر دیتا ہے پینٹ شرٹ والا پینٹ شرٹ الگ کر دیتا ہے کندورے والا کندورا اتار دیتا ہے اور فقیر بن جاتا ہے فقیروں والے کپڑے پہن لیتا ہے دو چادریں ہیں اور ایک جتی ہے اور جتی بھی وہ ہو کہ جس نے پاؤں کی پشت کو ڈھکا ہوا نہ ہو پاؤں کی پشت جو ہے وہ ننگی ہو اس میں پھر وہ جو ہماری اسپینچ والی چپل ہے یہ چلتی ہے تو فقیر بن جاتا ہے اور فقیر بن کر یہ اعلان کرتا ہے کیا مالک میں تیرا بندہ ہوں لب کا مطلب یہ ہے کہ میں حاضر ہوں بس حکم دے میں تو تیار بیٹھا لب کا مطلب یہ تو میرا آقا ہے میں تیرا بندہ ہوں اور لا شریق الگ میرے معاملے میں تیرا کوئی پارٹنر نہیں نہ میرے باپ کا دعوی ملکیت مجھ پر ہے نہ میری ماں کا ہے نہ میری بیوی کا ہے نہ میری اولاد کا ہے نہ مال کا ہے نہ نیشنلزم کا ہے نہ فلاںزم کا ہے نہ فلازم کا ہے بس ایک یا نا شریک الک میں اکیلا تیرا ہی ہوں تو میرا آقا میں تیرا غلام بس تو حکم دے ان الحمدہ دن نیامت ملک تعریف بھی تیری ہے اور جتنی نعمتیں جتنے نام کیے مجھ پر یہ بھی تو نے کیے اور بادشاہی کا حق بھی تیرا ہے اس میں بھی لا شریک الگ اس میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں بادشاہی بھی تیرا حق بنتا ہے تو حکم دے تو حکم دے میں تیار بیٹھا کہا کہ سر کا بال نہیں توڑنا ہے جو نہیں مارنی ہے مکے کی گاس کو نقصان نہیں پہنچانا ہے نہ صرف شکار کرنا نہیں بلکہ شکار کی طرف کسی کو گائیڈ بھی نہیں کرنا اور کسی کو ابھارنا بھی نہیں ہے کہ تم شکار کرو یا اپنا طرف شکار گیا ہے بتانا بھی نہیں اپنی بیوی کے ساتھ بھی جنسی گفتگو نہیں کرنی ہے خوشبو نہیں لگانی ہے آپ مانتے چلے جاتے ہیں نہ کارتنے, نہیں کاٹنے نہیں کاٹنے گویا آپ نے وہاں عملی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ جس بارے میں بھی آپ کو حکم دے آپ اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں لباس کے معاملے میں دے تو آپ بالکل مان لیتے ہیں آپ یہ نہیں کہتے اس کا فائدہ کیا ہے وہ کہتے ہیں سر کے بال منڈا دو آپ سر کے بال منڈا دیتے ہیں یہ نہیں کہتے اس سے کیا فائدہ ہو اس سے کتنا کہ اسلام نافذ ہو جائے گا جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا سنت یہ کسی میں لوگ آتے جی اس سے اسلام کا کیا فائدہ ہو بات کیا کہ آپ جو بال اتارتے ہیں اس سے اسلام کا کیا فائدہ ہوگا یہ اظہار تابے ہے اظہار بندگی اظہار غلامی وہ جس طرح تمہیں دیکھنا چاہتا اس طرح ہو جاتا یہ سبق وہاں پھر جب آپ جاتے ہیں تو یہ للہ کی گردان ساتھ ساتھ چلتی ہے ابراہیم یہاں کیوں آئے تھے پیسے کمانے آئے تھے للہ اللہ کے لیے آئے جہاں سے نکلے تھے کیوں نکلے تھے روزی کمانے نکلے تھے باپ چھوڑا تھا تو کیوں چھوڑا تھا للہ وطن چھوڑا تھا تو کیوں چھوڑا تھا للہ سفر کیا تھا تو کیوں کیا للہ ہے ایک بیوی اور ایک نو مولود بچہ جسے بڑا رو رو کر مانگا تھا اللہ سے پایا تھا اور بڑھاپے کی عمر میں پایا تھا اسے سفر پر لے کر نکلے ہیں تو کیوں نکلے لِلہ ہے اور یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کس کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ کے کہتے اور بچے کو لٹایا ہے قربان کی کیا تو کس لیے کیا بلا ہے ہاجرہ دوڑتی ہے تو کیوں دوڑتی بلّا ہے وہ عورت دوڑی ہے تو آج مردوں کو دوڑایا جا رہا ہے نا آپ دوڑتے ہیں رب کو ہاجرہ دوڑتی نظر آتی ان کی وہ ادائیں ان کی وہ قربانیاں اللہ کو اتنی پسند آئی ہیں کہ اس نے یہ سنت قیامت تک کے لیے قائم کر دی دور تیرہ وقت حاجرہ کے تباہ میں اللہ کے شعائر میں سے کیوں ہے اس لیے کہ کیا للہ اللہ کے لیے کیا گیا تو بندہ جب یہ تمام کام وہاں کر کے آئے وہاں یہ کورسز کر کے آئے پلٹ کے آئے تو اسے تو اس کے تو ہر فیل میں یہ اللہ کی گردان چلنی چاہیے منا تلّہ و اللہ و احبال و ابغلّہ اس کی تو زندگی ہی اللہ کے لیے ہو جانی ہمارے جو حج پر جاتے ہوئے تاثرات ہوتے ہیں ہمارا دو ڈھائی دن میں سفر پورا ہو جاتا ہے اگر یہ تاثرات وہ کیفیات دو یا ڈھائی یا تین مہینے رہیں تو ان کا امپیکٹ زیادہ ہو لہذا جو لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے پیدل سفر کرتے تھے جانور گھر سے لے کر نکلا کرتے تھے ان کے وہ تین مہینے جو لگا کرتے تھے وہ اتنے ٹکٹ لگتے تھے کہ ان کے ہر عمل میں رچ بچ اب جو کاولا علامہ گے چالیس نمازیں پوری کریں مطلب یہ کہ کم از کم بے نمازی کو عادت تو پڑ جائے نا نماز ورنہ جو تین مہینے سفر کر کے جاتا تھا وہ تو نمازی بن ہی جاتا تین مہینے جانے کے تین مہینے پلٹ کے آنے کے پھر وہاں کے معاملات تو وہ ہاں کیفیات زیادہ دیر کنسنٹریٹ رہنے سے آدمی کی طبیعت میں زیادہ آ جاتی تھی اب بھی جو قافلے میں جاتے ہیں ان کے اندر زیادہ ہوتی ہیں بنسبت ہوائی سفر کرنے والوں لیکن ان کا تو دو ڈھائی گھنٹے کا سفر ہے پہنچ گئے پلٹ کر آ گئے ان کے دو ڈھائی دن تو لگتے ہیں تو آدمی جب پلٹ کر آئے تو پھر جو دیگر احکامات اللہ نے اسے دی ہیں ان میں بھی تو لب کہنا چاہیے نا یہ کوئی پارشل سا کام تو نہیں کہ تاج سے اس طرف تو لب اور اس طرف پیڑ پھیری ہوئی ہو یہ کورس اس لیے کروایا جاتا ہے کوئی بھی کورس ہو کو. کہیں کوئی نئی مشینری آتی ہے تو کچھ لوگوں کو اس ملک میں بھیجا جاتا ہے نئے جہاز آتے ہیں تو کچھ ٹیکنیشن کو جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے کہ آپ یہ جو نیا جہاز آئے ہیں ان کے بارے میں وہاں آپ کورس کر کے آئے اور وہاں جو ہے وہ سیکھ کے آئے تاکہ جو نئے جہاز آ رہے ہیں آپ ان کو ٹھیک کر سکیں کورس اس لیے ہوتا ہے آپ کو وہاں یہ کورس اس لیے کروایا جاتا ہے کہ دیکھ لیں ایک بندہ کیوں گھر سے نکلا ہے ابراہیم علیہ السلام کیوں گھر سے نکلے سوچے نا وہ جو آپ کو تین دن ملتے ہیں منا میں وہاں سوائے سوچنے کے اور کیا کام اور وہ سوچنا عبادت وہی وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں ایک گھڑی کا سوچنا ساٹھ سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے حضرت ابراہیم علیہ اسلام کو کس چیز نے اٹھایا تھا ایک نوجوان بچہ ہے کتنی گہری اس کی سوچ ہے رب سے کیا لگاؤ ہے کبھی ایک جگہ مناظرے کر رہے ہیں, کبھی ایک جگہ جدال ہو رہا ہے کبھی ایک جگہ اور آخر بیوی اور ایک بتیجا اور خود تین آدمی وہاں سے ہجرت کر کے نکل آئے جہاں اللہ کی مرضی پر چل نہیں سکتے تھے انہوں نے وہ جگہ چھوڑ اور قیامت کے دن یہ پوچھا جائے کہ تم لوگ کہاں تھے ائی نا ماں کن کالو کنہ مستدعفین ہم زمین میں کمزور تھے ہمیں چودھری صاحب ملک صاحب چلنے ہی نہیں دیتے تھے تیرے رستے پر کالو علم کا کنہ عرد اللہ وباس اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے درم کمانے کے لیے سات سمندر پار تم جا سکتے تھے اللہ کے دین کے لیے علاقہ نہیں چھوڑ سکتے تھے ضلع چھوڑ کے دوسری جگہ نہیں جا سکتے اللہ کے لیے ہجرت اور ساری زندگی انہیں محبت نہیں تھی بیوی سے اور بچے سے کیوں چھوڑ دے ان کو نک دک دخ سے ہرار کے اندر آبے زمزم بھی کوئی نہیں تھا زراعت بھی کوئی نہیں تپتی ریٹ اللہ نے کا چھوڑ دو چھوڑ دیا کیوں چھوڑ دیا کہ اللہ کی خاطر اگر چھوڑوں گا تو اللہ ان کی کفایت کرے گا اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا وہ جو بات حضرت حاجرہ نے کہی تھی اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہو فرمایا منہ سے جواب نہیں دیا سارے علاقے فرمایا ہاں فرمایا پھر آپ جائیے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے تو اللہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ ان کا بندوبست کریں اور اللہ نے کیا اس لیے کہ امام اندا اللہ علّہ رز کہا زمین پر کوئی بھی چلنے والی چیز ایسی نہیں جس کے رزق کا ذمہ رب کا ہے جس کا رزق رب کے ذمے ہے رزق کا ٹھیکہ رب کا ہے ہمارا نہیں نہ ہماری اولاد کا ہمارا ٹھیکہ ہے وہ کنٹریکٹ رب کے پاس ہجرت کا جب حکم دیا سوریا کبوت میں, میں تو فرمایا اللہ جی نا واسعتن اندی واسنت اے میرے ایمان والے بندوں میری زمین بڑی وسیع ہے غلامی میری ہی کرنی ہے ایک علاقے میں ممکن نہیں تو چھوڑ جاؤ جنگل میں رہو صحرا میں رہو لیکن غلام میرے بند کر رہو باط اللہ تخمل و رض کا تم دیکھتے نہیں کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں دیتے وہ ٹفن نہیں اٹھا سکتے وہ فریج میں جمع نہیں کر سکتے اللہ یارز کو ہاویہ کم اللہ ہی ان کو دیتا ہے اور تمہیں بھی دے یہ یہ ٹھیکہ رب کا ہے چھوڑ گئے رب کی خاطر پلٹ کر آئے حکم ہوا اس بچے کو جمع کرو اور حکم بھی خواب میں ہوا کہہ سکتے کہ خواب خیال ہے اگلی دفعہ خواب آئے گا تو پھر دیکھوں گا یا کسی وعدے وئی کا انتظار کروں رات کو دیکھا صبح بیٹے کو پکڑ فرمایا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں جبہ کر رہا ہوں خالا یاد ہے کہ فی الما بیٹے نے کہا کہ اباجان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے جو آرڈر ملا ہے آپ کر گزری یا تو وہ باپ بن کے پلٹ کے آؤ مکے سے یا وہ بیٹا بن کے ہو وہ اللہ کی خاطر ضبع کرنے پر تلا بیٹھا کیوں اسے پیارا نہیں تھا انسانی دائیں نبی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں عزیز و اکارب انہیں بھی پیارے ہو وطن ان کو بھی پیارا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو پلٹ پلٹ کر مکے کو دیکھتے تھے اور فرماتے تھے تو مجھے بڑا عزیز ہے دنیا کی تمام بستیوں میں تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے مگر تیرے بسنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے اور جب آپ آئے ہیں ہجا تو اس میں عمرہ قزا عمرے میں امراۃ القضا میں پلٹ کر آئے ہیں تو ایک ایک پہاڑی پر چڑھتے ہیں ایک ایک گھاٹی میں جاتے ہیں ایک ایک پتھر کو دیکھتے ہیں جن جھاڑیوں میں بکریاں چرائی ہیں وہاں جاتے ہیں محبت تھی ہی نام اسی کا قربانی ہے محبت ہو تو چھوڑو لن تنا لرحتا تم ٹھیک ہے قربانی ہوتی کس چیز کی کوئی بھی چیز آپ قربان کریں اس کے پیچھے محبت ہوتی ہے اللہ نہ خون اللہ کے پاس پہنچا ہے نہ اللہ گوشت کھاتا ہے وہ تم کھا جاتے ہو ولاقوام وہ محبت وہ کس نے لٹایا وہ حکم کس نے دیا تھا وہ امینا سے میں انداز نہم کا حک وجین اسماعیل کو وہ جو بڑی محبت تھی وہ شریکہ برداشت نہیں کرتی ماں جا راج المن کلبئی تھی جاؤ کسی انسان کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں رکھے دل ایک ہی ہے تو اس میں ایک ہی ہے لہذا باپ ذبح کرنے پر تیار ہے اللہ کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے کیوں اس کا دل جینے پر نہیں کرتا تھا اسماعیل کو کس نے سکھلائے ہیں وہ آداب فرزندی دس سال کا بچہ ہے کھیلنے کی عمر ہے اور کہتا ہے آپ آتے پالما تو ہمارے ساتاجونی ان شاء اللہ منصابرین سلما اسلم جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے بات سمجھ لگی آپ یہ مسلمانی پل پل کی مسلمانی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ نسلی مسلمانی ہے جیسے میں گناہ کروں تو بھی میں ڈر میں فلم دیکھوں تو ڈر میں نماز پڑھوں تو بھی ڈر میں دبئی میں رہوں تو بھی دار میں مکے میں جاؤں تو بھی دار میرے گناہ میری نسل نہیں چھین سکتی لیکن اسلام نسل کا نام نہیں ہے میں ہر وقت مسلمان نہیں رہ سکتا میں شراب پی رہا ہوں گا تو میں مسلمان نہیں ہوں اور میں چوری کر رہا ہوں تو میں مسلمان نہیں اور زنا اب کوئی کر رہا تو وہ مسلمان نہیں اگر مسلمانی نسل کا نام ہوتا تو نو علیہ السلام کا بیٹا کیا ہوتا سید ہوتا نبی کا پتر تھا فرمایا نہ لکھ نو یہ تیری فیملی میں سے نہیں ہے اسلام کسی فیملی کا نام نہیں اسلام استسلام کا نام ہے ٹو گیو اپ ٹرینڈن فلما اسلامہ جب دونوں نے سرے تسلیم خم کر دیا ذبح کرنے والے نے ذبح کرنے کا حکم مان لیا زباں ہونے والے نے ذبح ہونے کا حکم مان لیا ہم پلٹ کر آئے تو میں نے کہا نا یا باپ بن کے آئے یا پھر بیٹا بن ذبا کروانا پڑے اللہ کی خاطر تو پیش کریں اور پیش کر رہے ہیں لوگ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ یہ تو اس دور کی بات تھی آج کل کوئی نہیں اللہ اپنے اوپر بات کبھی نہیں آنے دے گا یہ بات نوٹ کر لیں آپ لے اللہ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ اللہ ہر دور میں ایسے لوگ رکھتا ہے جو حجت قائم کرتے رہتے وہ بھی ہیں جنہوں نے تین تین جو ہے وہ شہید کروا دیے کشمیر کے اندر کوئی افغانستان کے اندر ان کو بچا پیارا نہیں تھا وہ جی ابی نو شہاد و یہ لوگ قیامت کے دن ہمارے اوپر گواہ ہوں جب وہ دونوں دونوں نے سرے تسلیم خم کر دیا لفظ ہے اسلامات جب دونوں اسلام لے آئے مطلب یہ ہوا کہ جب بھی آپ کو جو آڈر ملتا ہے آپ نے وہ مانا تو اپنے اس اسلام کے کنٹریکٹ کو آپ نے رینیو کر دیا نہیں مانا تو ریجیکٹ کر دیا وہ پچھلا نہیں دیکھا جائے گا نئے سائن چاہیے نئے آرڈر زور کی پڑی ہے تو زور کے مسلمان ہو اصر کی نہیں پڑی تو اثر کے مسلمان نہیں ہو من پارا کہاں پا کا پکا پارا لہذا یہ لاتم تن اللہ ون مسلمون اگر نسلی اسلام ہوتا تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ دیکھو ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا اس کے تکوے کا حق ہے اور دیکھو موت تمہیں حالتے استسلام میں ہی آئے جس وقت موت آئے تو تم اس وقت رب کے متی ہو کہیں نافرمان نہ ہو ایسا ہوتا نا کہ انشورنس جب یہ جی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اگر ملکیا ویلڈ ہو انشورنس اس کی ویلڈ ہو تو ملتی ہے ایک دن بھی اوپر ہو جائے بلکہ ایک گھنٹہ بھی جو ہے وہ انویلڈ پوزیشن میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو انشورنس آپ کی ذمہ دار نہیں ہے اب آپ کمیٹی آپ کی دے آپ مسجدوں میں چندہ کر کے دیں انشورنس اس کو اون نہیں کرے گی جب موت آئی ہے تو تمہاری مسلمانی ویلڈ ہے تو تمہیں بتیا سہولیات ملیں گی اور تمہاری ساری عبادتیں اس حساب سے ناپی جائیں گی اور اس حساب سے تمہیں ملیں گی اور اگر موت آئی ہے اور تمہاری مسلمانی جو ہے وہ ایک گھنٹہ پہلے ختم ہو چکی تھی یا اس لمحے کوئی شراب پی رہا تھا یا حالت زنا میں تھا لا یزنی ذانا مومن جنا کرنے والا جب جنا کرتا تو وہ مومن نہیں ہوتا ولا یشر کو کو این اور چوری کرنے والا چوری کر رہا ہوتا ہے تو مومن نہیں ہوتا ولا یشرف الخمر وین اشرف وہ شراب پینے والا جب شراب پی رہا ہوتا تو وہ مومن نہیں ہوتا تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ مسلمانی جو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر تھی جب ہم وہاں سے پلٹ کر آتے ہیں تو وہ کھجورے اور وہ تسبیحوں کے گچھے اور ٹوپیوں کے درجن ان کے ساتھ وہ بھی لے کے آتے ہیں کہ کوئی نہیں لے کے تو ہم وہ لینے تھے نا ورنہ کھجورے یہیں آتے پیچھے سے ہی جاتی ہیں تسبیحیں جاپان اور کوریا سے بن کے آتی ہیں مسلح ترکی کے ہوتے ہیں وہاں کے نہیں ہوتے وہاں سے تو تم لے کے آؤ پھر روزہ رسول پہ دائت داری لے کر آؤ جب بھی آگ مارے تو کہ میں نے مدینہ گیا تھا تو داڑھی رکھے یہ ہے وہاں کی یاد یہ ہے وہاں کا توحفہ پتا چلے نا. قبر کبر میں بھی تیرا ساتھ یہ جائے تو حال استسلام یہاں پلٹ کراؤ تو جیسے وہاں مکے کے اندر تمہیں رب کی حکومت نظر آتی ہے جو رب حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں وہ کہتا جی پہلے پتھر مارنے پہلے پتھر مارتے وہ کہتا اس کے بعد قربانی دینی ہے پھر قربانی دیتے وہ کہتا پھر سر منڈانا ہے پھر سر منڈاتے آگے پیچھے نہیں کرتے تم یعنی عمل کو بھی مانتے ہو ترتیب کو بھی مانتے جب یہاں تم آؤ اور تم دیکھو کہ یہاں اللہ کے حکم اس طرح نہیں مانے جا رہے نہیں اللہ تمہیں تھوڑا سا فرق دکھانا چاہتا ہے تو تمہیں پتا چلے کہ یہ کیا بات ہے وہاں تو اللہ اس کے رسول کا فرمایا ہی آخر ہے علماء جگہ جگہ باتے ہوئے رسول نے یوں کیا تھا آپ نے حجت میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے یوں فرمایا قرآن کے اندر آپ عمل کرتے چلے جا رہے ہیں سفا سے اس طرف سے سفا سے مروا کی طرف جانا ہے تو سارے سبا سے مروا کی طرف تم جا رہے ہو مروہ سے پلٹ کر سبا کی طرف آنا ہے تو سارے ادھر ہی سے پلٹ کے آ رہے کوئی ادھر سے ادھر نہیں آتا کوئی ادھر سے ادھر نہیں جاتا کتنی <سؤال> جاتی ارفات جانا ہے تو ساتھ نے ارفات میں جانا ہے پلٹ کے مستلفا آنا ہے تو پلٹ کے مستلفا آ رہے ہو وہ ہوم یہاں کیوں نہیں تاکہ تمہیں احساس ہو اور پھر تم یہ کہو کہ میرے رسول نے تو یہ کہا تھا کہ ساری زمین ہی مسجد ہے تو یہ ساری زمین مسجد کیوں نہ بنائے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ نے میرے لیے ساری زمین یہ پورا گولا مسجد ہے اور یہ شراب خانے اسی مسجد میں بنے ہوئے ہیں یہ جو خانے اسی محمد کی مسجد میں بنے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اسی طرح پاک کرنا ہے جس طرح اللہ نے فرمایا وفاخر وفاخرآبی علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس گولے کو اس پورے گولے کو اس پوری زمین کو اس پورے گلوب کو مسجد بنایا گیا ہے اور اس مسجد کے اندر اسی طرح اللہ کے حکم نافذ ہونے چاہیے جس طرح مسجد حرام کے اندر ہو رہی ہے فلط کیا ہے تو آپ کا دل اس طرح غیرت سے بھرا ہوا ہو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھرا ہوا اور اس غیرت کی خاطر انہوں نے ماں باپ چھوڑے وطن چھوڑا مصر گئے پھر فلسطین گئے پھر فلسطین سے حرم میں آئے پھر یہاں سے پلٹ کے فلسطین گئے پھر فلسطین سے پلٹ کے یہاں آئے بیت اللہ بنایا وقت خز اللہ ابراہیم خلیلا اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل کیوں بنائے اور کیا کیا قیامت ہے جو ان پر نہیں گزری آپ مکے میں گئے ہیں آپ نے تاش میں حرم احرام باندھا ہے آپ کو پکا ہے ان پتھروں میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بھی ہے وہ جو آپ وہ اس کی جو ڈلوان ہے اور اس کی جو چڑھائی ہے آپ گاڑی میں بڑی آسانی سے چڑھ جاتے ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی تخموں کے ساتھ اترائی اترے اور ان گلیوں میں جن میں آپ لبیک اللہ لبیک کہتے چلتے ہیں ان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علام کا استحجا اڑایا گیا ہے انہوں نے بھی لبیک اللہ لبیک کہا اللہ کی پکار پر لبیک کہا اللہ کے حکم کو لبیک کہا تھا اور پھر ساری زندگی اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے میں گزر گئی یا ربا کا فکبر اپنے رب کو بڑا کر تکبیر رب وہ ذمہ داری سونپی گئی تھی اور ان گلیوں میں جن میں آپ لبیک اللہ لبیک کہتے چلتے ہیں ان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا استحجا اڑایا گیا ہے انہوں نے بھی لبیک اللہ لبیک کہا اللہ کی پکار پر لبیک کہا اللہ کے حکم کو لبیک کہا اور پھر ساری زندگی اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے میں گزر گئی یا ربا کا فکبر اپنے رب کو بڑا کر تقبیر رب وہ ذمہ داری سونپی گئی تھی غارے ہرا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ایک عمرہ حضور نے کیا ہے اور ایک حج حضور نے کیا ہے ہمارے تو یہاں پتھر ہٹاؤ تو نیچے سے حج ہی حاجی نکلتے ہیں. دس کیے ہوئے ہیں بیس کیے ہوئے پندرہ کیے ہوئے آٹھ کیے ہوئے ہیں سات کیے ہوئے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک عمرہ کیا اور ایک حج کیا ہے اور وہ حج بھی کیا تھا وہ اس فریضے کی تکمیل اللہ نے فرمایا کہا، یا تو الرسول بلے حضور نے فرمایا بلے میں نے پہنچا دیا ہے یہ دین پورے کا پورا تم تک الیوم لکم دینکم اللہ علیکم ممتعم احمتی بلے اب تم میرے بھی پر یہ دین ان تک پہنچاؤ یہ دین ان تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں بلغو گو ولو والا آیا تو تبلیغ کس ہمیں تبلیغ کا حکم نہیں تبلیغ کا حکم کس کو ہے رسول کو یا رسول الرسول بلغ ہم کرتے ہیں تبلیغ ہم ابلاغ کرتے ہیں ہم پہنچاتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت میں نے کہا نا جس طرح باپ کی وراثت بیٹے کو منتقل ہوتی ہے اسی طرح باپ کا قرض بھی بیٹے کو منتقل ہوتا ہے اگر نبی کی شفاعت ہمیں منتقل ہوگی تو نبی کا قرضہ کون آ جاتا ہے نبی قرض بھی ہم نے وہ فریضہ اتنا اہم ہے وہ فریضہ اتنا اہم ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس, طرح اس میں لگے ہیں کہ جب حضور کا وشال ہوا تو بیس سا جو جو ہماری زبان میں پٹھواری میں کہتے ہیں بیس چوا بیس سا جو کے وز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ یہودیوں کے یہاں گروی رکھی ہوئی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ واپس لیا بیس جو سا آباب دیکھ مکان نہیں بنائے مسجد نبی کا سہن بھر جاتا تھا سونے کی اینٹیں آتی تھی انڈے کے برابر برابر سونا آتا تھا اور جب تک نکل نہیں جاتا تھا نبی گھر نہیں جاتے تھے اگر بس جاتا تھا رات کو مسجد میں ہی سوتے تھے ختم ہوتا تھا تو گھر جاتا تھا. کس کام میں لگے رہے ہیں؟ اللہ کے دین کے قیام کی جدوجہد میں یہ پرخار رہا ہے وہ جو شاعر بنے ہیں مکے کے اندر وہ جو لوہے کی طرح سیاہ پتھر آپ دے کر آئے ہیں ان پر وہ گسیٹے گئے ہیں میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی آدمی بغیر جوتے کے دوپہر کے وقت زور کی نماز پڑھ کے نکلے اور ایک دروازے سے ہرم کے دوسرے دروازے تک جائے تو اس کے پاؤں میں آبلے پڑ جائیں اب بھی وہ زمین اتنی تفریح اور جس کو زمین پر لٹا دیا جائے اور اس کی چھاتی کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جائے اور اس کے اوپر ایک آدمی بھی کھڑا ہو جائے اور کہے چھوڑ اس دین کو اور وہ کہے آحت اناہ کتنی مشقت برداشت کیا انہوں نے جس نے بھی اسلام قبول کیا اس وقت خود احضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کیا نہیں ہوا دندان مبارک شہید ہوئے سار شک ہوا پتھر مارے گئے استہزاء ہم جب یہ کام کریں گے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا دنیا کے کسی خطے میں اس سے مفر نہیں ہے دنیا کے کسی خطے میں کوئی ایکسپشن نہیں ہے جو اپنے آپ کو سو کارڈ سولاڈ کنٹریز نام نہاد مہذب ممالک ان میں بھی اس دین پر چلو گے تو وہی ہوگا جو اس وقت مکے کی بستی میں ہوا فرانس جیسے ملک کے اندر آج بھی مسلمان بچی کو اسکارف پہن کے اسکول نہیں جانے دیا جاتا دنیا کے جس خطے میں بھی یہ کام کرنے اٹھو گے وہی کچھ بیتے کا جو بیتا ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم گن اس راہ میں جو سب کے گزرتی ہے وہ گزری ہے تنہا پس زندہ کبھی رسوا سے نہیں وہ انڈا ہے نابینا ہے عمر تلمسانی اور ان کی جیل میں بند ہے انڈا کیا کر سکتا ہے دماغ کا کرتا سکتا وہ ایمان بنا سکتا ہے اور یہی وہ ویپن ہے جس سے ڈرتے ہیں وہ لوگ تو اگر یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کے کسی کتے میں جا کر یہ کام کرو گے تو میں علاقہ الحمۃ اللہ کا رب کو بڑا کرنے کا تو وہاں تمہارے ساتھ کوئی سیولہ بیہیو جو ہے وہ وہاں کیا جائے گا ایسا نہیں ہوگا وہاں بھی تمہیں جیلیں ملیں گی وہاں بھی پروسیکوشن ہوگا جیسے ہمارے یہاں تھرڈ ولڈ کنٹری جو ہے اس میں ہوتا ہے کیا کچھ ہوگا وہاں یہ سنت تمہیں کر کے دکھا گئے ہو تو وہ بڑی بڑی جگہیں آپ دیکھ کر آئے ہیں جہاں اللہ کے دین کی بلندی کے لیے ایک نبی کہاں سے چلا کہاں آیا اگر نسلی طور پر مسلمان ہونے کا کوئی استحقاق حاصل ہو تو پھر یہود ہم سے افضل ہیں نسلی طور پر یہود نبیوں کی اولاد ہیں ان کا شجر نصر بڑا محفوظ ہے لیکن اسلام میں یہ نہیں دیکھا جاتا مسلمان کا بیٹا اگر مسلمان نہیں ہے مسلمانوں والے اس کے کام نہیں ہیں تو نو علیہ السلام کا بیٹا نہ سید ہے نہ مسلمان ہے ان کی فیملی میں سے نہیں گنا گیا فرمایا انہو منالک انہو ان لہسا میں نالک انحو عمل غیر صالح اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے غیر صالح ہیں یہ آپ کی فیملی میں سے نہیں ہے وہاں ابو لہب جو سرخ و سفید تھا جس کے گال شولے کی طرح چمکتے تھے خون ان کے اندر دمکتا تھا وہ کافر ہے سید نہیں اور سلمان فارسی کہاں کا رہنے والا ہے اور حضور فرماتے ہیں سلمان و منا اہل البیت سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں یہاں رشتہ داری کلمے کی چلتی اور قیامت کے دن کلمے ہی کی نسبت سے لوگوں کی جماعتیں بنے کلمے ہی کی نسبت سے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق کلیم کرو گے وہ نہیں ہوگا تو نسلی مسلمان کو کوئی نہیں پوچھے گا اس لیے کہ قیامت کے دن نسب نہیں پوچھا جائے گا فرما فائزانوں سے کافی سور فلاں انصاب بہین ہوں یوم جس دن سور میں پونکا جائے گا مسلمان دوبارہ اٹھائے جائیں گے نہ ان کے درمیان کوئی نصب ہوگا ولاحم یا تصا علون اور نہ نصب کے بارے میں پوچھا جائے گا تم کس نبی کے بیٹے ہو تم کس سید کی اولاد ہو تم کس چودھری کے بیٹے ہو وہاں یہ نصب نہیں ہوگا وہاں تو نصب یہ ہوگا بدر والے کہاں ہیں وہ بیٹھے شجرا والے کہاں ہیں وہ نبی کی خاطر پتھر کھانے والے کہاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرصے کے سائے تھلے جگہ دے گا ان میں کوئی نصب والا نہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گہرت لے کر وہاں سے آ پلٹ آپ کا یہاں آ کر جینا مرنا اللہ کے لیے ہو آپ کو اللہ کی خاطر کسی کام کے لیے بلایا جائے تو آپ اسی طرح لبیک اللہ لبیک جس طرح تاج کی گھاٹیاں اترتے ہوئے آپ کہتے ہیں لبیک اللہ لبائک. اللہ میں حاضر ہوں بس تو حکم تو دے کر دے میں تو تیار بیٹھا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے کی توفیق کا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی آخر الحمدللہ